اور میرا بھائی ہارون اس کی زبان مجھ سے زیادہ صاف ہے تو اسے میری مدد کے لیے رسول بنا کہ میری تست کرے مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹ لائیں گے